خلاصہ کلام دور جدید میں امت مسلمہ کا مسئلہ اس کے احیاء کا مسئلہ ہے اس مقصد کے لیے مسلم جدوجہد جہد کی تاریخ غالباً سترہ سو سے شروع ہوتی ہے جبکہ میسور کے سلطان ٹیپو برٹش فوج سے لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے یہ جدوجہد و جہد صدی میں بڑے پیمانے پر جاری ہے مگر جان و مال کی بے شمار قربانیوں کے باوجود نتیجہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا یعنی فائدہ تو کچھ نہیں ہوا البتہ نقصان میں مزید اضافہ ہو گیا اس ناکام تجربے کا تقاضا یہ ہے کہ اب مسلمان توبہ جمی بہاوالہ صورت النور آیت 31 کا طریقہ اختیار کریں یعنی یو ٹرن کا طریقہ وہ اپنی کوششوں کا دوبارہ جائزہ یعنی ری اسسمنٹ لیں اور پھر اپنے عمل کی ری پلاننگ کریں مسلمانوں کی موجودہ حالت یہ ہے کہ وہ اپنے ثابت شدہ ناکام تجربوں کو دوبارہ نئے نئے نام کے ساتھ دہرا رہے ہیں مثلا مغرب میں مغرب میں رہنے والوں والے مسلمانوں کا اسلاموفوبیا کا نظریہ مصر میں القوال المسلمین کی اسٹریٹ ایکٹیویزم فلسطین والوں کی خود کش بمباری سوسائڈ بامنگ پاکستان کی پراکسی وار کشمیریوں کا پتھر مارنا انڈیا کے مسلمانوں کی احتجاجی صحافت پروٹیسٹنٹ جرنلزم ایران کی اسلام دشمنوں کی دریافت افغانستان کا طالبان طالبانائزیشن وغیرہ یہ سب ناکام تجربات کو بے فائدہ طور پر دہرانے کے سوا اور کچھ نہیں اٹ فٹائل ریپیٹیشن آف فیلڈ اسٹریٹجی امت کا نیا مستقبل صرف نئی اور مثبت بنیاد پر کی ہوئی منصوبہ بندی کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے اور نئی منصوبہ بندی کا پروسیس صرف اس اعتراف کے بعد شروع ہوتا ہے کہ اب تک ہم غلطی پر تھے وی We ورانگ غلطی کو مانے بغیر نئے مستقبل کی بات کرنا ایسا ہے جیسے پودا لگائے بغیر ہر ہرے بھرے باغ کا انتظار کرنا مولانا واحد الدین خان صدر اسلامی مرکز نئی دہلی